بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نیوز رپورٹنگ اور سب ایڈیٹنگ کے اس مضمون میں آج کے لیکچر میں بھی ہم بیٹ رپورٹنگ پر بات کریں گے اس سے پہلے لیکچر میں میں نے آپ کو بیٹ رپورٹنگ کی ڈیفینیشن یعنی اس کی تعریف بیٹ رپورٹر کو کس طرح سکسس مل سکتی ہے اور جنرل رپورٹنگ فری لانس رپورٹنگ اور بیٹ رپورٹنگ کے فرق کو ذرا اور نمایاں طور پر واضح کیا تھا اور بیٹ رپورٹر کی کامیابی کے لیے جو پری ریکوزٹس ہیں ان پر بھی تفصیل سے بات کی تھی پچھلے لیکچر میں ہم نے وی وی آئی پی رپورٹنگ بیٹس پر تفصیلی بات کی اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن پارٹیز کی بیٹس پر بھی سیر حاصل گفتگو ہوئی تھی اور میں نے کچھ مثالیں دے کر واضح کیا کہ وی وی آئی پی رپورٹنگ اور اپوزیشن پارٹی رپورٹنگ بیٹس پر کام کرنے والے رپورٹرس کو کس طرح آگے بڑھنا چاہیے تاکہ وہ اس بیٹ پر ایکسل کر سکیں آج کے لیکچر میں بھی ہم کئی بیٹس پر بات کریں گے اور سب سے پہلے جو عنوان میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اکنامک افیئرز منسٹریز یعنی وہ وزارتیں جن کا تعلق مالیاتی امور سے ہے اور اس میں سب سے پہلی وزارت منسٹری آف فائنس ہے یعنی مالی امور سے متعلق وزارت اور مالی امور کا مطلب بالکل کلیئر ہے کہ وہ معاملات جس کا تعلق پیسے سے ہے پیسہ ایک فیول کی طرح معاشرے کے اقدامات کو آگے بڑھاتا ہے جس طرح گاڑی میں اگر پیٹرول نہ ہو تو وہ گاڑی منزل تک نہیں پہنچ سکتی اسی طرح آپ کوئی پروجیکٹ شروع کریں ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ ہو ڈیفینس کا ہو سینسٹیو ایشوز پر پروجیکٹ ہو یا آپ نے کہیں جانا ہو تو اس کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے اور جب تک پیسہ آپ کے پاس نہ ہو تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اکنامک افیئرس اور فائنانس افیئرس کی جو وزارتیں ہیں ان کا تفصیل سے جائزہ لیں تاکہ اگر آپ اس فیلڈ میں بیٹ رپورٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ اس طرف جا سکیں یہاں میں آپ کو ایک وضاحت کیے دیتا ہوں کہ جو فائنانس منسٹری ہوتی ہے وہ کسی بھی ملک کی سب سے اہم ترین وزارتوں میں سے ایک ہے وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو کے طور پر اپنی کابینہ تشکیل دیتے ہیں اس کابینہ میں حت یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ایسے شخص کو وزیر خزانہ بنایا جائے جو مالیاتی امور کی ریگولیشن کو سمجھتا ہو مالیاتی معاملات میں اچھے فیصلے کر سکے اور فائنانس منسٹری کا سب سے پہلا کام ملک میں اخراجات اور وسائل اور ضروریات کا تخمینہ لگانا ہے اور یہ تخمینہ بجٹ کی شکل میں لگایا جاتا ہے تو اکنامک افیئرز یا فائنانس کی وزارت کی بیٹ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ پتا ہو کہ فائنانس منسٹری اور اکنامک افیئرس منسٹری کس طرح فنکشن کرتی ہیں ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے فائنانس منسٹری کا بنیادی کام ملک کے لیے سالانہ بجٹ کو تیار کرنا قومی اسمبلی میں وزیر اعظم کی منظوری کے بعد یا کابینہ کی منظوری کے بعد اس کو پیش کرنا اور جب حکومت پارلیمنٹ میں بجٹ منظور کروا لیتی ہے تو وہ اس ملک کے اگلے سال کا بجٹ کہلاتا ہے جس میں اخراجات اور آمدن کا تخمینہ لگایا جاتا ہے ایک پروجیکٹڈ فگر دکھائی جاتی ہے کہ اس سال اخراجات اتنے ارب یا کروڑ روپے ہوں گے اور اس وقت ملک کے جو وسائل ہیں ان سے ہمیں اتنی رقم حاصل ہوگی لیکن اگر بجٹ میں خسارہ آ رہا ہے تو اس خسارے کو کیسے پورا کیا جائے گا تو یہ فائنانس منسٹری ہی تجویز پیش کرتی ہے کہ اخراجات اور آمدن کے درمیان جو ڈیفیسٹ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کسی بیرون ملک سے قرضہ لیا جائے آئی ایم ایف کے پاس جایا جائے ورلڈ بینک کے پاس جایا جائے یا ملک کے بینکوں سے قرضہ لیا جائے یا کچھ کٹوتیاں لگا دی جائیں مختلف محکموں کے جو بجٹ ہیں ان پہ ایک خاص پرسنٹیج سے کٹوتی لگا دی جائے یا ان محکموں کو اکانومی ڈرائیو کے تحت مختلف مدات میں پیسے ان کے کم کر دیے جائیں تاکہ خسارہ پورا کیا جا سکے ایک طرف ڈیولپمنٹ بجٹ ہوتا ہے دوسری طرف ریکرنگ ایکسپنڈیچرز ہوتے ہیں سیلریز ہیں اور اداروں کی تنخواہیں ہیں سبھی ہی کچھ مل کے یہ وہ پیسہ ہے جو نان ڈیولپمنٹ ہوتا ہے جس نے خرچ ہونا ہی ہونا ہے لیکن اگر آپ کوئی پروجیکٹ شروع کرتے ہیں جیسے ورچوئل یونیورسٹی کا پروجیکٹ اگر گورنمنٹ آف پاکستان نے جب شروع کیا تو اس کے لیے ایک تخمینہ ایک بجٹ لگایا گیا اور یہ بجٹ متعلقہ منسٹری نے تیار کیا اور وزارت خزانہ کو بھیجا وزارت خزانہ نے اس کو اگزامن کیا اور اس کے لئے بجٹ اس منسٹری کو مختص کر دیا اس منسٹری نے یہ بجٹ جب ریلیز کیا تو ورچوئل یونیورسٹی کا وجود سامنے آیا جو اس وقت آپ کو ٹیلی ویژن سکرین کے ذریعے تعلیم دے رہی ہے تو یہ صرف ورچوئل یونیورسٹی جو ہے یہ صرف ایک تعلیم کا میرا اور آپ کا آمنا سامنا نہیں ہے اس کے پیچھے پورا انفراسٹرکچر ہوتا ہے کچھ بلڈنگز ہیں بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں بہت سے لوگ آ کر پڑھاتے ہیں تو یہ سارا بجٹ بنتا ہے کہ اس کی عمارت پر کیا خرچ ہوگا جو لوگ پڑھائیں گے ان کو کیا دیا جائے گا جو لوگ ریکارڈنگ کر رہے ہیں کیمرہ مین ہیں انجینئر ہیں پروڈیوسرز ہیں ان کی تنخواہیں کیا ہوں گی تو یہ سب انٹوٹیلیٹی ایک پیپر بنتا ہے اس کو ایک تخمینہ کہتے ہیں وہ تخمینہ جب اپروو ہوتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے تو اس کے پیسے ریلیز ہوتے ہیں اور وہ پھر ایک ڈیویلپمنٹ پروجیکٹ شروع ہو جاتا ہے اسی طرح ملک میں مختلف اگر کہیں ڈیم بنانا ہے اگر آپ نے کوئی سوشل اپلفٹ کا پروجیکٹ شروع کرنا ہے تو ساری چیزوں کا حساب کتاب فائنانس منسٹری بجٹ ایلوکیشن کے حوالے سے کرتی ہے تو اس لیے ایک رپورٹر کے لیے لازمی ہے کہ وہ بجٹ کی فلاسفی سے واقف ہو اس کے ساتھ ساتھ فسکل پالیسی یا مالیاتی پالیسی جو حکومت پاکستان کی ہوتی ہے وہ بھی فینانس منسٹری کی ذمہ داری ہے مثلا اس نے یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ ہم نیکسٹ ایئر جو اخراجات آئیں گے اس کے لیے کیا مالیاتی منصوبے شروع کیے جائیں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ان کو انسینٹیو دینے کے لئے کیا مالیاتی منصوبے شروع کیے جائیں اس کے ساتھ ساتھ این ایف سی ایوارڈ کو ریگولیٹ کرنا بھی فینانس منسٹری کا کام ہے این ایف سی نیشنل فائنانس کمیشن اس کا کام یہ ہے کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کے درمیان وسائل کی تقسیم آمدن بڑھانے کے ذرائع پر گفتگو ہوتی ہے اور پھر صوبوں کو صوبوں کا حصہ دیا جاتا ہے مرکز کو مرکز کا حصہ دیا جاتا ہے یہ طے کیا جاتا ہے کہ ٹیکسیشن پالیسی میں کون سے ٹیکس صوبے لگائیں گے اور کون سے ٹیکس مرکزی حکومت لگائے گی اور اس سے جو آمدن حاصل ہوگی اس کی تقسیم کس طرح ہوگی تو اس کی تقسیم کے کئی فارمولے ہیں مثلا آبادی کی بنیاد پر وسائل کی تقسیم علاقے کی ضروریات مثلا ایک صوبہ غریب ہے دوسرے صوبے کے پاس وسائل زیادہ ہیں تیسرے صوبے کے پاس عوام کی تعداد زیادہ ہے ایگریکلچر زیادہ ہے تو اس حساب سے کبھی آبادی کی بنیاد پر کبھی وسائل کی بنیاد پر کبھی نیچرل ریسورسز کی بنیاد پر جیسے بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے رقبے کے اعتبار سے لیکن آبادی کے اعتبار سے وہ چھوٹا صوبہ شمار کیا جاتا ہے تو بلوچستان جہاں آبادی کم ہے علاقہ بہت بڑا ہے وہاں اگر ایک سڑک آپ بناتے ہیں تو آپ کو اگر پچاس میل کی سڑک ایک بنانی پڑے تو اس میں بمشکل چند ہزار کی آبادی راستے میں پڑتی ہے لیکن پنجاب میں اور سندھ میں پچاس میل کی سڑک اگر آپ بنا رہے ہیں انٹیریئر میں تو آپ کو لاکھوں اور سم ٹائم کروڑ سے زائد آبادی اس پچاس میل کے دونوں طرف بکھری ہوئی ہوتی ہے تو آبادی کے تناسب سے رقبے کے تناسب سے دیکھیں تو ایک صوبے کا حق بڑھ جاتا ہے دوسرا گھٹ جاتا ہے لیکن دوسری طرف آئے تو اللہ تعالیٰ نے بلوچستان کو مادنی دولت سے مالا مال کیا ہے وہاں پیٹرولیم ہے گیس ہے دیر آر منرل ہیں بڑے سٹریٹیجک منرلس ہیں تو یہ ساری چیزیں اس سوبے سے نکلتی ہیں اگر ان کو آپ دیکھیں تو ان منرلس کی ویلو اتنی بڑی ہے کہ آپ کے کسی دوسرے صوبے کی آمدن سے زیادہ ہو سکتی ہے اگر بین الاقوامی مارکیٹ میں دیکھیں لیکن ان کی ایکسپلوریشن کاسٹ ہے وہ ایکسپلوریشن صوبہ نہیں کر سکتا اس کے لیے مرکزی حکومت میدان میں آتی ہے تو بہرحال میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک رپورٹر جو فائنانس ڈویژن یا اکنامک افیئر ڈویژنس کی بیٹ کو کور کرنا چاہتا ہے وہ اس وقت تک ایک اچھا بیٹ رپورٹر اس فیلڈ کا نہیں بن سکتا جب تک اس کو بجٹ کی فلوسفی فزیکل پالیسی این ایف سی ایوارڈ اور ریگولیشن آف ویریئس بینکس اسٹیٹ بینک کیسے کام کرتا ہے اسٹیٹ بینک کی فنکشننگ بھی انڈائریکٹ فائنانس منسٹری کنٹرول کرتی ہے مختلف نیشنل بینک آف پاکستان پرائیویٹ بینکس کی ایک چین اس وقت پاکستان میں انٹرنیشنل بینکس کی یا ملٹی نیشنل بینکس جو ہیں ان کی برانچز آپ شہر کے مختلف حصوں میں دیکھتے ہیں صوبوں کے مختلف شہروں میں دیکھتے ہیں تو ان کو کس نے اجازت دی کہ یہاں بینکنگ آپریشن شروع کرے اور ان پر قواعد و ضوابط کے انٹرسٹ ریٹ وہ کیا لیں گے لون کی ان کی پالیسی کیا ہوگی ڈیفالٹ کی صورت میں کیا ہوگا وہ ٹیکس کس طرح پے کریں گے امپلائیز کے جو بجٹنگ ہے وہ کیسے کریں گے اس سب کو مانیٹر کرنے کے لیے حکومتی سطح پر جو کام کیا جاتا ہے وہ فنانس منسٹری کے تابع کیا جاتا ہے پھر فنانس منسٹری پاکستان کے دوسرے جو وزارتیں ہیں نمبر آف منسٹریز جن کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا اور آگے لیکچرز میں بھی ہوگا ان سب کو جو بجٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی فنانس منسٹری ریلیز کرتی ہے اور اس میں فیزز بھی بنا دی جاتی ہیں یہ نہیں ہوتا کہ ایک منسٹری کو اگر ایک ارب روپیہ دینا ہے تو وہ فسکل ایئر کے اسٹارٹ میں وہ پیسہ دے دیا جائے اس کے مرحلے بنا دیے جاتے ہیں کہ تین ماہ بعد فنڈ ریلیز ہوں گے چھ ماہ بعد ہوں گے منتھلی ہوں گے کہ ویکلی ہوں گے یہ سارا ریگولیٹ منسٹری آف فائنانس نے کرنا ہوتا ہے اور ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ فسکل ایئر فسکل ایئر کیا ہے فسکل ایئر کہتے ہیں جب کسی ملک کا مالیاتی سال شروع ہو دنیا کے مختلف ممالک نے اپنے مالیاتی سال کا اسٹارٹ اور اینڈ مختلف رکھا ہوا ہے بہت سے ملک یکم جنوری سے مالی سال کا آغاز کرتے ہیں اور 31 دسمبر کو ختم ہوتا ہے پاکستان میں مالی سال یکم جولائی سے شروع ہوتا ہے اور نیکسٹ ایئر تیس جون کو ختم ہوتا ہے تو پاکستان کے بجٹ کو ہر حال میں یکم جولائی سے پہلے پاس ہونا ہے اور اس کا ایک طریقہ کار ہے وہ طریقہ کار پاس ہونے کا آپ کو ذہن نشین ہونا چاہیے اور فائنانس منسٹری یا اکنامک افیئر منسٹری کی بیٹ کرنے والے رپورٹر کو پتا ہونا چاہیے کہ بجٹ کب آ رہا ہے اور کس قسم کا آ رہا ہے اس میں ٹیکسیشن آ رہی ہے یا نہیں ظاہر ہے ساری سیکریٹ چیزیں تو کوئی رپورٹر نہیں حاصل کر سکتا لیکن بیٹ رپورٹر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے کلوز لے لیتا ہے وہ اس کے انڈیکیٹر سے اندازہ لگا لیتا ہے کیونکہ بجٹ آنے سے پہلے جو پچھلے سال کی ملک کی مالی حالت ہے اس کے اعداد و شمار بھی ایک آدھ ماہ پہلے پریس کو ریلیز کر دیے جاتے ہیں اس سے انڈیکیشن مل جاتی ہے کہ بجٹ کس نوعیت کا آ رہا ہے مہنگائی کتنی ہے افرات زر کتنی ہے افرات زر کی تھوری بھی آپ کو پڑھنی چاہیے پاکستان میں ہر سال آبادی بڑھنے کی ریشو بھی آپ کو پڑھنی چاہیے تاکہ آپ ان چیزوں کو کنٹرول کر سکیں اور دیکھ سکیں کہ ان کو کس طرح استعمال کرنا ہے فی کا سامدنی پر کیپیٹا انکم اگرچہ یہ اکنامکس کا ہے لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ جو جرنلسٹ ہوتا ہے ہی از جیک آف آل ٹریڈ اینڈ مے بی ماسٹر اس کو اقتصادیات کا بھی پتا ہونا چاہیے اس کو سیاست کا بھی پتا ہونا چاہیے اس کو فارن آفس کے فنکشننگ کا بھی پتا ہونا چاہیے تو اسی طرح آپ کو افرات زر یا پر کیپیٹا انکم ان سب کے بارے میں ان کی ڈیفینیشن اور ان کے ملکی معیشت پر اثرات کا پتا ہونا چاہیے پھر آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ گلوبل سین میں معاشی معاملات کیا ہیں جن کے اثرات پاکستان پر ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اکنامک افیئر منسٹری جو اقتصادی امور کو کنٹرول کرتی ہے فائنانس منسٹری تو پیورلی مانیٹری اور مالی امور کو کنٹرول کرتی ہے اکنامک افیئرس کی منسٹری جو ہے وہ اوورال پوری اقتصادی صورت حال کا جائزہ لیتی ہے اور اپنی ریکمنڈیشنز دیتی ہے مختلف ایگریمنٹس جو ملکوں سے مالیاتی یا اقتصادی امور میں سائن ہو رہے ہوتے ہیں اس میں اس کی شرکت ہوتی ہے پروپوزلز ہوتی ہیں ایگزامینیشن ہوتا ہے اسی طرح ساتھ ساتھ اکنامک افیئرس یا جو یہ مانیٹری اسٹائل کی منسٹریز ہیں مالیاتی امور سے متعلق اس میں ایک اہم رول پلاننگ کمیشن کا بھی ہوتا ہے اور ہر ملک کا پلاننگ پلاننگ کمیشن بظاہر وہ کوئی ایسی وزارت اٹریکٹیو وزارت نظر نہیں آتی کہ جیسے وزیر خزانہ کا مرتبہ ہوتا ہے وزیر خارجہ کا ہوتا ہے یا انٹیریئر منسٹر کا ہوتا ہے تو پلاننگ کمیشن میں عام طور پر وزیر نہیں رکھے جاتے اس میں چیئرمین کہا جاتا ہے کہ پلاننگ کمیشن کا چیئرمین ہے تو پلاننگ کمیشن کا بڑا اہم رول ہوتا ہے جو ملک کی سالانہ منصوبوں کی پلاننگ بھی کرتا ہے ملک کے پانچ سالہ منصوبے بھی بناتا ہے اور وہ ایک پروجیکٹڈ پلاننگ گورمنٹ آف پاکستان کو پیش کرتا ہے تو پلاننگ کمیشن سے اگر کسی رپورٹر کا رابطہ ہے جو اکنامک افیئرز منسٹریز کو بیٹ رکھنا چاہتا ہے تو پلاننگ کمیشن پر اگر اس نے نظر رکھی ہے تو اس کو بہت سی لیڈز ملتی ہیں بہت سے کلوز ملتے ہیں کہ بجٹ کے حوالے سے پلاننگ کمیشن نے کن کن پروجیکٹس کو اس میں انکارپوریٹ کرنے کے لیے کہا ہے یا اس سال جو پلاننگ ڈویژن نے پروجیکٹس دیے تھے اور بجٹ میں ان کے لیے پیسے مختص ہوئے تھے کیا اس پر عمل درامد ہو سکا کہ نہیں ہو سکا اس ساری کی مانیٹرنگ اور رپورٹس پلاننگ ڈویژن کے پاس ہوتی ہیں تو پلاننگ ڈویژن منسٹری میں آپ کا جتنا اچھا رابطہ ہوگا اتنی اچھی خبریں آپ نکال سکیں گے اس کے بعد ایک اور منسٹری آتی ہے کامرس اینڈ انڈسٹریز کامرس منسٹری کا کام تجارت سے متعلق ہے پاکستان کی حکومت جو دوسرے ملکوں سے تجارت کرتی ہے ایکسپورٹ امپورٹ کرتی ہے اور پروڈکشن منسٹری بھی اس کے ساتھ آتی ہے کہ جو پاکستان میں مختلف صنعتوں سے پیدا ہو رہا ہے اس کی پیداواری لاگت کیا ہے اور اس کی پروڈکشن کتنی ہونی چاہیے عوام کو کتنی کاروں کی ضرورت ہے اور کس میک کی کاریں زیادہ بنیں گی اور ان پر ٹیکسیشن کیا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹریز منسٹری ہے وہ ورکنگ کر رہی ہوتی ہے کہ ملک میں پورے ملک میں چاروں صوبوں میں اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں اگر کوئی صنعت لگنی ہے تو اس کی جو پالیسی میکنگ ہے وہ سارا کام یہی منسٹریز کر رہی ہوتی ہیں پروڈکشن منسٹری بھی اس میں انوالو ہوتی ہے کامرس منسٹری بھی اس میں انوالو ہوتی ہے اور یہ منسٹریاں انڈسٹریز منسٹری کے ساتھ مل کر چیزیں طے کرتی ہیں کیونکہ اگر آپ کوئی چیز پیدا کر رہے ہیں لیکن اس کی کھپت نہ ہو یا جس چیز کی کھپت ہو اور آپ نے اس کی انڈسٹری نہ لگائی ہو تو آپ کے بجٹ پر زیادہ اثرات پڑتے ہیں ان سب اثرات کو روکنے کے لیے کہ ملک کی ایک ہماگیر انٹیگریٹڈ اور مربوط تجارتی پالیسی میں منسٹری آف انڈسٹریز منسٹری آف پروڈکشن اور منسٹری آف کامرس ایک انتہائی اہم رول ادا کرتی ہیں تو یہ جو اکنامک افیئرس کی وزارتیں ہیں یہ کسی بھی ملک کی بیک بون شمار ہوتی ہیں یعنی ریڑھ کی ہڈی شمار ہوتی ہیں اگر ان منسٹریز کی طرف توجہ دی جائے ان کی پراپر مانیٹرنگ ہو اس کی کمانڈ اہل لوگوں کے پاس ہو اور ملک کی ضروریات کو سامنے رکھ کر اگر پالیسیاں ترتیب دی جائیں تو وہ ملک ایک ویلفیئر اسٹیٹ بن جاتے ہیں ویلفیئر اسٹیٹس آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں بہت سی ویلفیئر سٹیٹس ہیں یورپ میں بھی ہیں اسکینڈینیویا میں بھی ہیں ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بھی ہیں تو پاکستان بھی ویلفیئر اسٹیٹ اسی صورت میں بن سکتا ہے جبکہ یہ ساری منسٹریز انٹیگریٹڈ پلاننگ کریں اور اس کے لیے ایک رپورٹر کی آئیز فار نیوز چاہیے اور ان منسٹریز کی فنکشننگ پر وہ پراپر نظر رکھے اور قومی مفاد میں ایسی خبریں نکال کر لائے کہ جس سے بیٹ رپورٹر ممتاز ہو اور یہی بیٹ رپورٹر ہوتے ہیں اکنامک افیئر منسٹریز کے جو ایکسکلوسیو خبریں لاتے ہیں انویسٹیگیٹیو خبریں لاتے ہیں اور بڑے بڑے گھپلے اور بدعنوانیوں کی خبریں نکال کر یہی بیٹ رپورٹر لاتے ہیں آپ اخبارات میں بھی سکینڈل مالیاتی سکینڈل پڑھتے ہوں گے ٹیلی ویژن کے پروگراموں میں بھی سنتے ہوں گے کہ فلاں وزارت میں اتنے ارب روپے غلط طور پر استعمال کر دیے گئے اتنے اتنی بڑی رقم کو کک بیک کے طور پر استعمال کر لیا گیا یا کسی ڈیل میں کسی معاہدے کے پیچھے انڈر ٹیبل ڈیل ہو گئی تو یہ انڈر ٹیبل ڈیل بیک ڈور چینلز گھپلے بدعنوانی تو مالیاتی امور کی جو وزارتیں ہوتی ہیں جس میں فائنانس منسٹری اکنامک افیئر منسٹری پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پروڈکشن منسٹری کامرس منسٹری انڈسٹریز منسٹری یہ اکنامک افیئرز منسٹری کی ریڈ کی ہڈیاں ہیں اور ان پر جتنا آپ توجہ دیں گے آپ اس بیٹ کے لیے ایکسکلوسو نیوز وہاں سے ڈھونڈ کر لا سکیں گے اب ہم اور آگے چلتے ہیں سینسٹیو منسٹریز بیٹ یعنی حساس نوعیت کی وزارتیں لفظ حساس سے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اب میں کچھ ایسی وزارتوں کی بات کرنا چاہتا ہوں جو حساس یا سینسٹیو ہیں دیکھیں ایک ریڈ کی ہڈی بھی انسانی جسم میں ایک حساس نوعیت اور ایک اہم آرگن ہے جس کی بنیاد پر انسان کھڑا ہو سکتا ہے آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ جس کی ریڈ کی ہڈی میں تکلیف ہو وہ سیدھا نہیں چل سکتا وہ آرام سے بیٹھ نہیں سکتا وہ کروٹ نہیں لے سکتا تو انسان کا سٹرکچر جو ہے اس کی وینس کا نیورولوجی کا وہ سارا ریڈ کی ہڈی سے اور دماغ سے متعلق ہے تو جس کی ریڑھ کی ہڈی مضبوط نہیں اس میں طاقت کی کمی ہوتی ہے وہ ہمت نہیں کر سکتا آگے نہیں بڑھ سکتا تو اس طرح سے حساس منسٹریز بھی کسی بھی ملک کے سیاسی نظام میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں اور وہ حساس منسٹریز کیا ہیں آپ یہ نوٹ کر لیں آپ کی انٹیریئر منسٹری جس کو وزارت داخلہ کہتے ہیں دوسری منسٹری ہے ڈیفینس منسٹری جو دفاع کا کام کرتی ہے ملک کے تیسری وزارت ہے ریلیجس افیئرز منسٹری جو مذہبی امور سے متعلق یا دینی امور سے متعلق یا آپ کی فیت سے متعلق معاملات کو ٹیکل کرتی ہے اور نیکسٹ پوائنٹ حساس منسٹریز میں آتا ہے انفارمیشن منسٹری اطلاعات و نشریات کی وزارت تو آپ ذرا توجہ تو دیں کہ ان کو حساس کی بیٹ میں کیوں شامل کیا گیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو سب سے پہلے ہم لیتے ہیں ڈیفینس منسٹری ڈیفینس منسٹری یعنی دفاع کی وزارت آپ خود سوچئے کہ آپ کے پاس ارب ہار ڈالرز ہوں آپ کے پاس کھربوں روپیہ ہو آپ کی فی کاس آمدنی دنیا میں سب سے زیادہ ہو لیکن اگر آپ اپنے وسائل عوام اور اپنی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تو آپ ایک ملک کیسے کہلائیں گے ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے جو لوگ متعین ہوتے ہیں ان کو ہم آرمڈ فورسز کہتے ہیں برری بحری اور ہوائی افواج یہ فوجی دستے یہ فوجی کالم یہ جوان یہ افسران یہ اسلحہ یہ ایمونیشن یہ سب کچھ اس لیے خریدا جاتا ہے یا اس لیے فوج بنائی جاتی ہے چاہے وہ بری ہو بحری ہو اور ہوائی ہو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ملک کی سرحدوں کو کوئی خطرہ ہو باہر سے کسی حملے کا خطرہ ہو تو وہ ملک کا دفاع کر سکیں تو ڈیفینس منسٹری کسی پلاننگ میں مصروف ہوتی ہے کہ ہماری آرمڈ فورسز بری فوج کی ضروریات کیا ہیں فضائیہ کی ضروریات کیا ہیں اور بحری فوج کی ضروریات کیا ہیں اس کے لیے کتنا بجٹ چاہیے کن ممالک سے کیا چیز حاصل کرنی ہے ملک کے اندر کیا اسلحہ اور ٹینک اور جہاز بننے ہیں یا نہیں ان سب امور کا فیصلہ وزارت دفاع کرتی ہے پھر وزارت دفاع کے حوالے سے چیف آف آرمی سٹاف ایئر چیف بحریہ کا کمانڈن چیف یہ سب جو مقرر ہوتے ہیں ان سب کی سمریز ان کے پینلز یا ان کی ریکمنڈیشنز منسٹری آف ڈیفنس کی طرف سے آتی ہے تو جو رپورٹر ڈیفنس منسٹری کی بیٹ رکھتا ہو اس سینسیٹو منسٹری کی بیٹ میں سے ایک رکھتا ہو یا سارا رکھتا ہو ہی شوڈ بی ویری کیونکہ فضائیہ بحریہ یا بری فوج کے چیف کی تعیناتی اس کی ریٹائرمنٹ اس کی ملازمت میں توسیع یہ بہت بڑی خبریں ہوتی ہیں ملکی اعتبار سے بھی اور آپ جس خطے میں رہتے ہوں اس کے دوسرے ممالک کے لیے بھی کیونکہ کہتے ہیں نا برف ہمیشہ چوٹی سے پگھلتی ہے تو ان افواج کے جو سربراہ ہوتے ہیں ان کی جو سوچ ہوتی ہے ان کی جو حکمت عملی ہوتی ہے ان کی جو پالیسیاں ہوتی ہیں ان کا جو اسٹائل اف ایڈمنسٹریشن ہوتا ہے اور ان کی جو کمیٹمنٹ وتھ دی نیشن ہوتی ہے وہی اصل ڈیفینس ہوتا ہے کمانڈ انہوں نے کرنی ہے تو ان میں اگر کوئی بھی تبدیلی آ رہی ہو تو یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہوتی ہے بہت بڑی نیوز اپ ڈیٹ ہوتی ہے تو اس طرح کی خبریں حاصل کرنا ڈیفینس بیٹ کے رپورٹر کا کام ہے پھر ڈیفینس میں بہت سی اور چیزیں آتی ہیں مثلا آپ اگر دیکھیں تو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پی آئی اے کتنا بڑا ادارہ ہے وہ بھی پاکستان میں وزارت دفاع کے زیر انتظام ہے تو پی آئی اے کا چیئرمین مقرر کرنا ہو پی آئی اے کا ایم ڈی مقرر کرنا ہو پی آئی اے نے جہازوں کو خریدنا ہو پی آئی اے میں کوئی نئی سہولت نہ ہو نئے ایئر پورٹس بننے ہوں نئے پروجیکٹس بننے ہوں تو وہ بھی حکومت پاکستان کو یا کابینہ کو اپروول کے لیے یا اس کی بجٹ حاصل کرنے کے لیے تمام پروپوزلز وہ منسٹری آف ڈیفنس کے ذریعے تیار ہوتی ہیں تو آپ دیکھیے کہ اس میں کتنی ہیومن انٹرسٹ سٹوریز نکلتی ہیں اگر ڈیفنس کے حوالے سے آرمڈ فورسز سے سٹوریز نکلتی ہیں تو عام پبلک پی آئی اے کے مستقبل میں بھی انٹرسٹیڈ ہوتی ہے تو آپ پی آئی اے کی بیچ بھی ڈیفینس رپورٹر کے حصے میں آتی ہے اسی طرح پی آئی اے کے ساتھ ایک سول ایویشن اتارٹی ہوتی ہے آپ نے اگر جہاز میں سفر کیا ہو تو پی آئی اے تو آپ کو ٹکٹ دے دیتی ہے پیسے لے لیتی ہے اس کے بعد آپ ایئرپورٹ پہنچتے ہیں اور جب آپ ایئرپورٹ میں داخل ہوتے ہیں تو پہلے سٹیپ سے لے کر اور جہاز کی سیڑھی تک تمام انتظام سول ایویشن اتھارٹی کے پاس ہوتا ہے تمام ایئرپورٹس کا انتظام لانجز کا انتظام اور اندر جو شہری سہولتوں کا انتظام مسافروں کی سہولتوں کے انتظامات آپ کے لیے پانی کا انتظام اناؤنسمنٹ کا انتظام یہ سارے پی آئی اے نہیں کرتا یہ سول ایویشن اتھارٹی کرتی ہے جو ایک اور اٹانومس باڈی ہے جس طرح سے پی آئی اٹانومس باڈی اور جب آپ جہاز میں بیٹھ جاتے ہیں پھر آپ پی آئی اے کے عملے کے مہمان ہوتے ہیں آپ فلائی کر رہے ہوتے ہیں وہاں آپ کو اگر اچھی سروس ملے اچھا کھانا ملے اچھا بیہیوئر ملے وقت پر جہاز اڑے اور وقت پر آپ پہنچے آپ ریسپیکٹیبل پیسنجر کے طور پر اپنے آپ کو محسوس کریں تو آپ پی آئی اے کی تعریف و تحسین کرتے ہیں ورنہ پی آئی اے سے بھی خبریں نکلتی کہ جہاز لیٹ ہو گیا اس کا ایئر کنڈیشن سسٹم ٹھیک نہیں تھا عملے کا رویہ ٹھیک نہیں تھا پائلٹ نے لینڈنگ اچھی نہیں کی تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی اور بڑی دلچسپ خبریں ہوتی ہیں جو آپ کو اگر آپ پی آئی اے کی بیٹ پر ہیں ڈیفینس منسٹری کی بیٹ پر ہیں تو آپ ان سے خبریں نکال سکتے ہیں تو یہ بھی بڑی ہی اہم اور سینسیٹیو خبریں ہوتی ہیں اسی طرح منسٹری آف ڈیفینس کے تابے دوسرے محکمے ہیں جیسے ڈیفینس پروڈکشن ایک ڈیفینس پروڈکشن ہوتی ہے صنعتوں کی جو انڈسٹریز اور پروڈکشن منسٹری کے تابے ہو رہی ہوتی ہے جو ملک کے عام شہری کی ضروریات کے حوالے سے ہے اس کی بس گارمنٹس انڈسٹریز ہیں فوڈ یہ ساری آپ کو انڈسٹریز منسٹری اور پروڈکشن منسٹری اس کی لیکن ڈیفینس پروڈکشن کی خبریں وہ آپ کو تمام تر ڈیفینس رپورٹر کو ملتی ہیں اور مسن جہاز پاکستان میں کامرا ایرانوٹیکل کمپلیکس میں کون سا جہاز بن رہا ہے ہیوی مکینکل کمپلیکس ٹیکسلا میں کیا ہو رہا ہے ٹینک کہاں بن رہے ہیں چائنا کے ساتھ جوائنٹ وینچر میں مشاک جہاز یا دوسرے نئے میک جہاز کہاں سے بن رہے ہیں یہ سب آپ کو ڈیفنس پروڈکشن کی منسٹری سے ملتے ہیں تو آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر آپ سینسٹیو منسٹریز کی بیٹ پر ہیں کچھ اخبارات ریڈیو اور ٹیلی ویژن جن کے پاس وسائل کم ہوتے ہیں وہ سینسٹیو منسٹریز کی ساری بیٹ ایک ہی رپورٹر کو دے دیتے ہیں اور ان کی چونکہ زیادہ پاپولیرٹی ان اخبارات کی نہیں ہوتی ان کی ریچ کم ہوتی ہے تو وہ ایک رپورٹر سے کام چلا لیتے ہیں لیکن جو اچھے ٹیلی ویژن چینلز ہیں وہ سینسٹیو منسٹریز میں نے آپ کو اور بھی جو بتائی ہیں وہ ہر بیٹ کا الگ رپورٹر رکھتے ہیں کیونکہ ڈیفینس خود ایک بہت بڑی بیٹ ہے میں نے اس کی تفصیل آپ کو بتائی اب آپ دوسری منسٹری جو سینسٹیو ہے ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں اور وہ ہے انٹیریئر منسٹری انٹیریئر منسٹری کیا ہے انٹیریئر منسٹری کو اردو میں امورے داخلہ کی وزارت کہتے ہیں کو دفاع وزارت جو سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے اور اس کے حوالے سے چیزوں کا خیال رکھتی ہے اور انٹیریئر منسٹری کا کام یہ ہے کہ پاکستان کی سرحدوں کے اندر چاروں صوبوں میں وفاقی دارالحکومت میں جو بھی ہماری ٹیرٹوریل باؤنڈریز ہیں پاکستان کی اس کے اندر جو داخلی امور ہیں ان کی وہ نگرانی کرتی ہے مثلا یہاں لا اینڈ آڈر قائم رہے دہشت گردی کی کارروائیوں کو کیسے روکا جائے اگر خود کچھ حملے ہو رہے ہیں تو اس کو چیک کیا جائے کہ یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں اور یہ کیسے پہنچتے ہیں تو اس طرح ساری انٹیلیجنس ایجنسیز پاکستان کی وہ اصولی طور پر انٹیریئر منسٹری کے تابے آتی ہیں اب آپ خود سوچیے کہ اگر آپ انٹیریئر منسٹری جیسی حساس وزارت کے رپورٹر ہیں تو آپ کو کیسی کیسی خبریں ملیں گی ارتھ شیٹرنگ نیوز ملیں گی اگر آپ اچھے رپورٹر ہیں تو آپ نے انٹیلیجنس اداروں کے سربراہوں تک سے ملنا ہوتا ہے آپ کو آپ کو انٹیلیجنس بیورو کا وزٹ کرنا ہوتا ہے آپ کو سی آئی اے کے جو مختلف افسران ہیں ان سے آپ کے روابط ہوتے ہیں آپ کو پولیس میٹرز میں ڈی آئی جیز آئی جیز جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے آپ کا انٹیریئر منسٹر سے انٹریکشن ہوتا ہے تو آپ تصور کیجئے کہ اگر آپ نے وہاں اپنے سورسز کلٹیویٹ کیے اور یہ میں پہلے لیکچر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بیٹ رپورٹر وہی کامیاب ہوتا ہے جس نے اپنے سورسز کو کلٹیویٹ کیا ہو انٹیکٹ رکھا ہو اور ان سے مسلسل رابطے میں ہو تو انٹیریئر منسٹری کا رپورٹر ایک ایسا رپورٹر ہوتا ہے جس کے پاس ملک کی بڑی اہم خبریں آتی ہیں کون پکڑا گیا کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہونے والا ہے وہ بھی کلوز اس کو ملتے ہیں اور پھر وہ بہترین انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کر سکتا ہے انڈر کور رپورٹنگ کر سکتا ہے تو انٹیریئر منسٹری کا جو بیٹ رپورٹر ہے اس کے پاس بڑے ہشت پہلو سورسز ہوتے ہیں اور ان سورسز میں ایک چیز خاص اہمیت کی حامل ہے وہ بھی میں آپ کو بتایا دیتا ہوں کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ ساتھ امیگریشن اور پاسپورٹ کے جو ہمارے بڑے اہم محکمے ہیں وہ بھی انٹیریئر منسٹری کے تابے ہوتے ہیں امیگریشن اگر آپ ملک سے باہر سفر کرنا چاہیں یا کسی دوسرے ملک سے دورہ کرنے کے بعد آپ پاکستان میں آئیں تو دونوں صورتوں میں آپ کو امیگریشن کے پروسس سے گزرنا پڑتا ہے اسی طرح آپ پاکستانی ہیں یا غیر ملکی اور آپ پاکستان آ رہے ہیں تو پاکستان پہنچنے پر ایک غیر ملکی مسافر کو بھی امیگریشن کے پروسس سے گزرنا پڑتا ہے اور ایک چیز آپ ضرور نوٹ کر لیں کہ کسی ملک کا سربراہ حکومت سربراہ مملکت آرمی چیف ایئر چیف یا بحریہ کا کمانڈر بھی کسی دوسرے ملک کے دورے پر جائے گا تو اس کو اس ملک کے قوانین کے مطابق امیگریشن کا پروسیس کمپلیٹ کرنا پڑے گا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ یہ وی آئی پیز ہیں اللہ تعالی نے ان کو ایک اعلیٰ مرتبہ اور مقام دیا ہے اور ایک دو ریاستوں کے درمیان جو ایک ادب احترام اور تعلق قائم ہوتا ہے اس کی بنیاد پر وہ خود امیگریشن کے کاؤنٹر پر نہیں جاتے ان کے پروٹوکول آفیسرس جب وی آئی پی جہاز لینڈ کرتا ہے تو وہ اس استقبالیہ پروسیس سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ان کے اینٹو راج میں آئے ہوئے پروٹوکول کے آفیسران وہ ان کے پاسپورٹ لے کر امیگریشن سیکشن میں پہنچتے ہیں اور اسی عرصے میں کوئکلی ان کو پرائرٹی امیگریشن دی جاتی ہے ان کے پاسپورٹ پر اسٹیمپ اینٹری کی اور ایگزٹ کی لگتی ہے جس طرح ایک عام آدمی کے پاسپورٹ پر لگتی ہے تو یہ ایک بین الاقوامی قانون کے تابع اس پر عمل کیا جاتا ہے یہ ریکارڈ رکھا جاتا ہے تو اس سے کوئی استثنا نہیں ہوتا تو اس طرح پاکستان میں انٹیریئر منسٹری کی جو حساس نوعیت ہے وہ امیگریشن ڈپارٹمنٹ اور پاسپورٹ پریپریشن بھی ہے پاسپورٹ جب آپ لینے جاتے ہیں تو پاسپورٹ کا ڈپارٹمنٹ بھی منسٹری آف انٹیریئر کے تابع ہے پاسپورٹ کیسا ڈیزائن ہوگا پاسپورٹ پر کیا لکھا جائے گا پاسپورٹ کی فیس کیا ہوگی یہ سب کو ڈٹرمن حکومت پاکستان کے بیاف پر انٹیریئر منسٹری کرتی ہے اسی طرح یہ جو آئی ڈی کارڈ شناختی کارڈ آپ کی جیب میں ہے جو ایک پاکستانی کی شناخت ہے جو نادرا آپ کو جاری کرتا ہے یہ شناختی کارڈ کی پریپریشن بھی انٹیریئر منسٹری کے تابع ہے اب آپ خود سوچیے کہ شناختی کارڈ کے حوالے سے آپ کو کتنی ایکسکلوسیو خبریں ملتی ہیں کہ جالی شناختی کارڈ کیسے بن گیا اس میں کون لوگ انوالو تھے غیر ملکی کو کیسے ایشو ہو گیا یہ ایک بہت بڑی خبر ہوتی ہے اسی طرح پاسپورٹ کی ہوتی ہے کہ جی جھوٹا پاکستانی بن کے کسی ہمسایا ملک کے شہری نے یہ پاسپورٹ حاصل کر لیا تو یہ بہت بڑی ایکسکلوسیو خبر ہوتی ہے اور اس کی انکوائری شروع ہو جاتی ہے اگر کہیں جعلی پاسپورٹ بن رہا ہو جعلی شناختی کارڈ بن رہا ہو تو وہ بہت بڑی خبر ہو جاتی ہے اس کو بھی چھاپا انٹیریئر منسٹری کی ایجنسیاں ہی جا کر ڈالتی ہیں اسی طرح امیگریشن کے پروسیس میں آپ کو پتہ چلتا ہے اگر امیگریشن کے افسران سے آپ کا رابطہ ہو کہ کون سمگلنگ کر رہا تھا کس کے پاس نان ٹیکس ایبل چیزیں تھیں کون ایسا تھا جو کنٹرا بینڈ آئٹمس منشیات یا ایسی ڈرنکس لے کر آ رہا تھا جس کو ملک میں آنے کی اجازت نہیں ہے اور اگر کوئی امیگریشن افسر اس سے پہتا نظری کرے درگزر کرے اور وہ ان کو ویسے نکال دے تب بھی خبر بن جاتی ہے پکڑی جائیں تب بھی خبر بن جاتی ہے اور جو ممنوع اشیاء ہیں اگر وہ پاکستان میں آ رہی ہوں یا پاکستان سے جا رہی ہوں تو اس کی اطلاع بھی بیٹ رپورٹر کو امیگریشن سے ملتی ہے تو اس لیے آپ یاد رکھیں سینسٹو منسٹریز کے اعتبار سے جہاں ڈیفنس منسٹری کا بڑا اہم رول ہے اس طرح ہوم منسٹری کا بھی اس سے کم نہیں ہے اب میں آپ کو ایک اور حساس منسٹری کے بارے میں بتاتا ہوں کہ یہ بھی بیٹ بڑی اہم ہے اور وہ کہلاتی ہے ریلیجس افیئرس کی منسٹری یعنی مذہبی امور کی وزارت پاکستان میں بھی مذہبی امور کی وزارت قائم ہے اور مذہبی امور کی وزارت کا کام ایک اہم ترین کام تو اس کا یہ ہے کہ وہ حج پالیسی فریم کرتی ہے اس سال کتنے لوگ حج کرنے سعودی عرب جائیں گے وہاں پر ان کے انتظامات کیسے ہوں گے ان کی رہائشیں کیسی ہوں گی کتنے لاکھ لوگ جائیں گے سعودی حکومت سے تمام ڈیل ریلیجس افیئرس کی منسٹری کرتی ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ زکوۃ اور اشر کے محکمے کی دیکھ بھال بھی کرتی ہے یہ جو اسلام کا قانون ہے کہ آپ کے پاس اگر ایک خاص نصاب یا مقدار سے زیادہ دولت ہو یا وسائل ہوں تو ان پر ڈھائی پرسینٹ سالانہ آپ کو زکوۃ دینا ہوتی ہے اور بتایا یہ جاتا ہے کہ جو شخص زکوٰۃ دیتا ہے اس کا مال پاک صاف ہو جاتا ہے اس مال پر سے خطرات ٹل جاتے ہیں تو اس طرح زکوات دینے جو ڈھائی پرسینٹ زکوات حکومت پاکستان بینکوں سے کاٹتی ہے یا بعض لوگ خود جا کر جمع کرا دیتے ہیں حکومت کے اکاؤنٹ میں کچھ لوگ غربا میں تقسیم کر دیتے ہیں تو وہ ارب ہار روپیہ سالانہ حکومت پاکستان کے پاس آتا ہے تو مسلمان لوگ کیونکہ ڈھائی پرسنٹ زکوٰۃ کی رقم کسی طرح اشر کی رقم یہ سب مال جو ہے مذہبی امور کی وزارت کے کنٹرول میں ہوتا ہے اور وہ منصوبے بناتی ہے کہ اس رقم کو غریبوں کی ویلفیئر کے لیے کس طرح استعمال کیا جائے اور اس رقم سے کیا پروجیکٹ شروع کیے جائیں ان کو فلاح و بیبود کے لیے سلائی مشینیں دینا ان کے کپڑے دینا عید کے موقع پر ان کو مدد دینا جو زکوٰۃ کے مستحق لوگ ہیں ان کی بچیوں کی اگر شادی ہو رہی ہے تو ان کو رقوم دینا تو یہ سارا حساب کتاب ریلیجس افیئر منسٹری کے ذیلی محکمے رکھتے ہیں تو اگر آپ اس حساس منسٹری میں ہیں اس کے رپورٹر ہیں تو آپ کو اس نوعیت کی خبریں ملتی ہیں حج بذات خود بہت بڑی خبر ہے جس میں لاکھوں لوگ پاکستان سے جاتے ہیں اور لکھو کھا دنیا بھر سے آ کر سعودی عرب میں فریضہ حج ادا کرتے ہیں تو حج کے ایام میں ریلیجس افیئرس منسٹری کے بیٹ رپورٹرز اکثر و پیشتر سعودی عرب جاتے ہیں ان کو حج کا بھی فریضہ ادا کرنے کا موقع ملتا ہے عمرے بھی وہ ادا کرتے ہیں اور اس ملک کے رہن سہن اور بیہیویئر سے بھی شناسائی لیتے ہیں وہاں سے بھی وہ خبریں بھیج سکتے ہیں پھر وزارت مذہبی امور کے جو دوسرے محکمے ہیں ان ذیلی محکموں سے بھی بہت سی اچھی اچھی خبریں نکلتی ہیں اسی طرح مذہبی امور کی وزارت ملک میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے مختلف اجلاس بلاتی ہے عید میلاد النبی کے موقع پر ربیع الاول میں عید میلاد کانفرنس ہوتی ہے سیرت کی کتابیں جو لکھی جاتی ہیں ان پر انعامات دیے جاتے ہیں تو غرضے کے ہمارے مذہبی معاملات اور خاص طور پر جو مثلا چاند عید کا ہو رمضان شریف کا ہو عید الفطر یا عید الزہا کا ہو ان سب چاندوں کو دیکھنے کے لیے جو رویت ہلال کمیٹی کام کرتی ہے اس کے انتظام و انسرام کی ریگولیشن اور ذمہ داری بھی مذہبی امور کی وزارت کی ہے تو یہ سارے امور بھی بڑے حساس ہوتے ہیں کیونکہ ان میں مذہبی جذبات شامل ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اقلیتی امور جو پاکستان میں ضمی یا مینورٹیز رہتے ہیں ان کے افیئرس کو بھی جو ڈیل کرتے ہیں تو کبھی کبھار تو ریلیجس افیئرز منسٹری کا ایک ونگ بھی اقلیتی امور کا کام کرتا ہے اور کبھی کبھی اقلیتی امور کی کے جو انتظامات ہیں وہ ایک الگ وزیر کو دے دیے جاتے ہیں تو یہ بھی بڑا سینسٹیو معاملہ ہوتا ہے کیونکہ اس سے لوگوں کا فیت دین اور مذہب کا تعلق ہوتا ہے ان کے جو مذہبی جذبات ہیں ان کے حوالے سے چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے تو اس لیے اس منسٹری کی بھی بڑی حساس نوعیت کی اہمیت ہوتی ہے اور یہ رپورٹرز جو ریلیجس افیئرز منسٹری کو کور کرتے ہیں ان کو بھی حساس رپورٹنگ کے عمل میں شامل کیا جاتا ہے اس کے بعد حساس منسٹریز کی ایک اور اہم قسم ہے جس کو ہم وزارت اطلاعات و نشریات کہتے ہیں اس کا کام ملک کا امیج انٹرنلی اور ایکسٹرنلی بڑھانے کے لیے کام کرنا ہے اس حوالے سے وزارت اطلاعات و نشریات میں ایکسٹرنل پبلسٹی ونگ اور انٹرنل پبلسٹی ونگ ہوتا ہے انٹرنل پبلسٹی ونگ کا کام ہوتا ہے کہ وہ ملک کے اندر ملک کا امیج حکومت کا امیج اور حکومت کی مختلف وزارتوں کے تابع چلنے والے مختلف محکموں کے امیج کی کسٹوڈین ہوتی ہے اور اس کا ایک ڈپارٹمنٹ پی آئی ڈی کہلاتا ہے پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ جو اخبارات کو اور صحافیوں کے حوالے سے تمام تفصیلات رکھتا ہے جب کبھی کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے تو حکومتی ترجمان یا متعلقہ کا وزیر جو پالیسی ڈیسیجنز ہوتے ہیں ان کی پریس کانفرنس بھی پی آئی ڈی کے پریس روم میں آ کر کرتے ہیں تو وزارت اطلاعات و نشریات کے وزیر بھی وہاں موجود ہوتے ہیں اور متعلقہ وزیر بھی جس کی پالیسی ڈسکس ہوتی ہے اگر کسی وجہ سے وزیر نہ آئے تو عمومی طور پر اطلاعات و نشریات کے وزیر ہی حکومت کے ترجمان ہوتے ہیں اور بہاف آف دا کابینہ اینڈ دا پرائم منسٹر وہ ان پالیسی ڈس سے پریس کو آگاہ کرتے ہیں اور پریس وہاں پی آئی ڈی پریس روم میں سوالات پوچھ کر اس کی وضاحت بھی چاہتے ہیں تو ایک تو پہلو انٹرنل امیج بلڈنگ کا ہے دوسرا ہر وزارت میں انٹرنل پیبلسٹی ونگ اس چیز کو بھی پی آئی ڈی کے ذریعے کنٹرول کرتا ہے اور گائیڈ کرتا ہے کہ ہر وزارت میں ایک پی آر او یا انفارمیشن آفیسر بھی پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے تعینات کیا جاتا ہے یہ پریس انفارمیشن آفیسر وہ ہوتے ہیں کہ جب سی ایس ایس کا ایگزام ہوتا ہے سینٹرل سپیریئر سروسز کا تو اس میں مختلف گریڈز ہوتے ہیں اور مختلف میرٹ اسکیلز ہوتے ہیں تو کچھ لوگ فارن سروس میں چلے جاتے ہیں کچھ انٹیریئر میں آ جاتے ہیں کچھ پولیس میں چلے جاتے ہیں کچھ سیکشن افسر بنتے ہیں تو کچھ انفارمیشن منسٹری میں آ جاتے ہیں تو انفارمیشن منسٹری میں جو یہ یانگسٹرز آتے ہیں گریڈ سیونٹین میں یا اس کے اکویل گزٹڈ کلاس آفیسر ہوتے ہیں تو ان کو ابتدائی تربیت دینے کے بعد جو ٹریننگ سول سروس کے افسران کی ہوتی ہے پھر انفارمیشن منسٹری کی اکیڈمی میں تربیت دی جاتی ہے اور پھر ان کو ان مختلف وزارتوں میں پی یا انفارمیشن آفیسرس بنا دیا جاتا ہے اور بعد میں یہ لوگ ترقی کرتے ہوئے ڈائریکٹرز بنتے ہیں ڈائریکٹر جنرلز بنتے ہیں کچھ سیکریٹری انفارمیشنز بن جاتے ہیں کوئی پریس منسٹر ہو کے یا پریس کاؤنسلر ہو کے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں تو یہ سب خبروں کا ایک اہم ذریعہ ریپورٹرز کے لیے بنتے ہیں جو انفارمیشن منسٹری جیسی حساس منسٹری کی بیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو انٹرنل پبلسٹی کے حوالے سے اور بہت سے کام انفارمیشن منسٹری کر رہی ہوتی ہے اور ایکسٹرنل پبلسٹی کے حوالے سے جو پریس منسٹرز اور پریس کاؤنسلر ملک سے باہر تعینات ہوتے ہیں وہ وہاں کی پریس کو مانیٹر کرتے ہیں اس پریس میں پاکستان کے حمایت اور مخالفت میں جو خبریں چھپتی ہیں یا وہ جو ٹیلی ویژن چینل پروگرامز کرتے ہیں وہ ان کی رپورٹس گورنمنٹ آف پاکستان کو منسٹری انفارمیشن کے ذریعے بھیجتے ہیں اور وہ فرن پالیسی فارمیشن میں بھی ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو پریس منسٹرز اور پریس کاؤنسلر باہر سے اطلاعات بھیجتے ہیں اس کی بنیاد پر کاؤنٹر بھی کیا جاتا ہے تو پاکستان کے دشمن ممالک اگر کسی ملک میں پاکستان کے خلاف کوئی پروپیگنڈا مہم چلا رہے ہیں چینلز کو یوز کر رہے ہیں کوئی اخبارات میں اشتہارات دے رہے ہیں یا کوئی ایسی خبریں لگا رہے ہیں تو وہ ان لابیز پر یہ پریس کے لوگ نظر رکھتے ہیں اپنے امبیسڈر کے ساتھ مل کر وہ ان کو کاؤنٹر کرتے ہیں اور بیک ہوم ایکسٹرنل پبلسٹی ونگ کو ڈیٹیلس بھیجتے ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جس کے پاس انفارمیشن منسٹری کی بیٹ ہے وہ انٹرنل پبلسٹی کے لیے بھی کتنی اہم خبریں ڈھونڈ کر لا سکتا ہے اور ایکسٹرنل پبلسٹی کے حوالے سے بھی وہ کتنے اینگل کی خبریں لا سکتا ہے اسی طرح انفارمیشن منسٹری کا ایک اور اہم رول ہے جس کو ہم کہتے ہیں پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر یہ نظر رکھتا ہے ملک کے اندر اخبارات چاہے آپ نے روزنامہ چھاپنا ہو ویکلی چھاپنا ہو پندرہ روزہ چھاپنا ہو یا ماہانہ چھاپنا ہو یا سہمائی چھاپنا ہو اس کے لیے باقاعدہ آپ کو وزارت اطلاعات و نشریات سے اجازت لینا ہوتی ہے اور اس پر آپ کو اپنا نام رجسٹر کرانا ہوتا ہے تاکہ حکومت کو پتہ تو ہو کہ اس ملک میں کتنے اخبارات کتنے رسالے نکل رہے ہیں اس کی پالیسی کیا ہے تو جب ڈیموکریٹک گورنمنٹس ہوتی ہیں تو وہ اخبارات پر اظہار رائے اظہار تحریر کی کوئی پابندی نہیں ہوتی لیکن اگر ملک میں کبھی ڈکٹیٹرشپ آ جائے تو اس وقت ان یا ڈائریکٹ کنٹرول کرنا بھی حکومت کو آسان ہوتا ہے تو اس طرح سے انفارمیشن منسٹری کی حساس نوعیت اس حوالے سے بھی ہے کہ وہ اس کے پاس وہ تمام لیورس موجود ہوتے ہیں جو ابلاغ کے پرنٹ میڈیا کی رسی کو ڈھیلا بھی کر سکتے ہیں اور ضرورت کے وقت اس کو تھوڑا سا گرفت میں بھی لے سکتے ہیں اشتہارات کے ذریعے یا پالیسی میٹرز کے ذریعے بعض اوقات سینسر بھی لگایا جاتا ہے اگرچہ جمہوری ملکوں میں سینسر کا رواج نہیں ہوتا لیکن پاکستان کی ماضی کی تاریخ میں ایسی جمہوری حکومتیں بھی آئی ہیں اور ایسی آمرانہ حکومتیں بھی آئی ہیں جس میں سینسر لگایا گیا ہے لیکن اب بہت عرصے سے سینسر کی علامت پاکستان کے پرنٹ میڈیا سے ختم ہو چکی ہے لیکن پھر بھی حکومت کے پاس وہ تمام انفارمیشن ہوتی ہے اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس اخبار کا ایڈیٹر کیا ہے اس کی سوچ کیا ہے اس کی پالیسی لائن کیا ہے وہ کس جماعت کو سپورٹ کر رہا ہے تو یہ ساری ایگزامینیشن انفارمیشن منسٹری میں ہی ہو رہی ہوتی ہے اسی طرح انفارمیشن منسٹری میں الیکٹرانک میڈیا پر بھی نظر رکھی جاتی ہے کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ الیکٹرانک میڈیا میں پبلک سروس میڈیا کیا کمپین چلا رہا ہے اور وہ کس لائن پہ کام کر رہا ہے اور پرائیویٹ چینلز جو ہیں وہ کس نوعیت کے پروگرام کر رہے ہیں گورنمنٹ کی امیج بلڈنگ اور پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے حوالے سے ان کے پروگراموں کا معیار کیا ہے اس کی انڈائریکٹ انالیسز ہو رہی ہوتی ہے ان دی لارجر نیشنل انٹرسٹ تو یہ انفارمیشن منسٹری کا بڑا حساس نوعیت کا کام ہے اس کے ساتھ ساتھ انفارمیشن منسٹری کے پاس ایک اور ادارہ ہے جس کو پیمبرا کہتے ہیں پیمبرا کا کام میڈیا کو ریگولیٹ کرنا ہے پیمبرا بنتا ہے پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتارٹی یہ اتارٹی اکثر تو منسٹری انفارمیشن کے تابے رہتی ہے لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کچھ ملکوں میں اس کو وزیر اعظم کے تابے کر دیا گیا ہے یا کابینہ ڈویژن میں بھیج دیا گیا ہے لیکن یہ بہت اہم اتھارٹی ہوتی ہے جو کسی بھی ٹیلی ویژن چینل کو الیکٹرانک میڈیا کے چینل کو یہ اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنا چینل شروع کر سکے اس کے لیے ایک پرسکرائبڈ گورنمنٹ کی مقرر کردہ فیس ہوتی ہے وہ ادا کر کے آپ رجسٹریشن کی درخواست دیتے ہیں اس کے بعد ایک اس نے گائیڈ لائن دی ہوتی ہے جو ورلڈ معیار کی ہوتی ہے کہ آپ کے ٹرانسمیشن میں کیا مکس ہوگا ریلیجن کے پروگرامز کتنے پرسنٹ ہوں گے انٹرٹینمنٹ کتنی ہوگی نیوز سیگمنٹ کتنا ہوگا اگر آپ کا چینل مکس ہے ہائی چینل ہے لیکن اگر آپ کا صرف نیوز چینل ہے تو اس میں بھی آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ ہم اتنے گھنٹے کی خبریں کریں گے اتنے کرنٹ افیئرس کے پروگرام ہوا کریں گے اتنی کمرشلز لیں گے کیونکہ ایک توازن رکھنا ہوتا ہے تو یہ سارے جو ایک مانیٹرنگ ہے یہ پاکستان میڈیا ریگولیٹری جو الیکٹرانک میڈیا سے متعلق ہے پیمرا وہ کرتی ہے تو پیمرا کا انتظام و انسرام اس کا کنٹرول بھی ریگولیٹری کنٹرول انڈائریکٹلی منسٹری آف انفارمیشن کا ہوتا ہے اور وہ پاکستان کے امیج کی بلڈنگ کے لیے پیمرا بھی بڑی نظر رکھتی ہے اور دنیا بھر میں جو چینلز اس وقت چل رہے ہیں الیکٹرانک میڈیا چینل ریڈیو ٹیلی ویژن کے اور ایون ویب کے اس پر بھی پیمرا نظر رکھتی ہے اور وہاں سے بھی جو ڈیٹا کوئی ان کو ملتا ہے تو پیمرا ان چینلز کو انفارمیشن منسٹری کے ذریعے مدد اور رہنمائی کرتی ہے پھر انفارمیشن منسٹری مختلف اس کے انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ مانیٹرنگ یونٹس ہوتے ہیں جو ان دی گریٹ لارجر نیشنل انٹرسٹ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے انفارمیشن منسٹری بھی ایک بہت ہی اہم حساس نوعیت کی وزارت ہے اور حکومت پاکستان کا امیج اس وزارت پر منحصر ہوتا ہے انٹرنلی اور ایکسٹرنلی ایکسٹرنلی وہ فارن آفس کے ساتھ مل کر بھی کام کرتی ہے انٹرنلی وہ انٹیریئر منسٹری کے ساتھ بھی مل کر کام کرتی ہے اور حکومت کی جتنی وزارتیں اس وقت کام کر رہی ہیں وہ سب کے سب انفارمیشن منسٹری کو گریجولی تفصیلات بتاتے ہیں اور انفارمیشن منسٹری پریس ریلیز کے ذریعے مختلف مضامین کے ذریعے پریس کانفرنسز کے تمام کے ذریعے حکومت کے مختلف فنکشنریز ادارے اور وزارتوں کی ترجمانی کر رہی ہوتی ہے ان کا امیج بلڈ کر رہی ہوتی ہے اسی طرح صحافتی شعبے سے منسلک جو لوگ جرنلسٹ ہوتے ہیں چاہے وہ پرائیویٹ میڈیا سے ہوں یا سرکاری میڈیا سے ہوں ان کے مفادات کا خیال بھی وزارت اطلاعات و نشریات رکھتی ہے وزارت اطلاعات و نشریات ویج بورڈ ایوارڈ بھی اس کی نگرانی میں طے پاتا ہے تاکہ اخبارات کے مالکان پیشہ ور صحافیوں کے ساتھ نا انصافی نہ کر سکیں ان کے جو معاوضے مقرر ہیں وہ پورے ملیں ان کے جو گریڈز ہیں پورے ملیں ان کی جو مرات ہیں وہ پوری ملیں اس طرح جو جرنلسٹ ہوتے ہیں ان کی ریزیڈینشیل کالونیاں ان کی صحت عامہ کی سہولتیں اس کو بھی حکومت کی جانب سے لک آفٹر کرنے کے لیے انفارمیشن منسٹری ہی ایک رابطہ ہوتا ہے تو انفارمیشن منسٹری ملک کے امیج صحافیوں کی سہولتوں کی دیکھ بھال بھی کرتی ہے اور پاکستان کے اوور آل ایک تصور کو آگے لے کے جاتی ہے اشتہاری مہم کے ذریعے بھی خبروں کے ذریعے بھی ٹیلی ویژن پروگراموں کے ذریعے بھی حکومت کے جو پالیسیاں ہیں ان کو اجاگر کرتی ہے تو آج کے لیکچر میں میں نے بیٹ رپورٹرز کے دو اہم بیٹس کا ذکر کیا ہے جس میں ایک اکنامک یا فائنینشل نوعیت کی وزارتیں ہیں جن میں فائنانس منسٹری اکنامک افیئرس ڈویژن پلاننگ کمیشن اور اس سے مطالعے کا وزارتیں شامل ہیں جبکہ سینسٹیو منسٹریز میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں کہ ریلیجس افیئرس منسٹری بھی سینسیٹیو ہے انفارمیشن افیئر منسٹری بھی سینسیٹیو اور اساس نویت کی ہے انٹیریئر منسٹری امور داخلہ کی وزارت اور ڈیفینس منسٹری بھی تو یوں اگر آپ دیکھیں تو ہم نے آٹھ نو وزارتوں کا ذکر کیا ہے تو یہ آٹھ نو قسم کی الگ الگ بیٹس بنتی ہیں کچھ اخبارات اور چینلز آٹھ نو لوگوں کو الگ الگ بیٹس دے دیتے ہیں ہر وزارت کی بعض اوقات ایک وزارت کے مختلف محکموں کی بھی بیٹس دی جا سکتی ہیں اداروں کی اٹ آل ڈیپینڈس کہ جو چینل یا اخبار فائننشلی افورڈ کر سکتا ہے بڑی مین پاور وہ زیادہ خبریں نکال لیتا ہے ورنہ آپ اس پر ایک رپورٹر لگا سکتے ہیں حساس منسٹروں کے ساتھ ساتھ اگر اکنامک منسٹریز یا فائنینشل منسٹریز اگر چار ہیں تو آپ چار رپورٹر لگا سکتے ہیں یا ایک رپورٹر لگا سکتے ہیں اٹ آل ڈیپینڈز اپون دی انسٹیٹیوشنل آنرز آف دا نیوز پیپر پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے مالکان پر منحصر ہوتا ہے لیکن اگر آپ فیوچر میں بیٹ رپورٹر بننا چاہتے ہیں اور آپ حساس نوعیت کی وزارتوں کی بیٹ لینا چاہتے ہیں یا آپ اکنامک افیئرس سے متعلق وزارتوں کی بیٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ ان وزارتوں کی تمام تنظیم انتظام ان کی پالیسیوں اور ان کی کارکردگی پر کھلی نظر رکھیں اور اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا یہ بتاتے ہوئے کہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بھی ہم بیٹ رپورٹنگ کی مختلف اور وزارتوں کی بات کریں گے جو بہت اہم ہے تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے سرور منیر راؤ کو اجازت دیجیے اللہ تعالیٰ آپ کا حامیوں ناصر ہو خدا حافظ